السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ رب العلم واشدُ اللہ الہ اللہ شریق اللہ الله المحمد رسول وعلى وسلم و صحاب و منیب وسطنت علیہ وبا معزد ناظرین مشاہدین و مشاہدات بہت پہلے قیامت کی نشانیوں کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا اور اب تک اس کے تقریباً چھیالیس دروس ہو چکے ہیں لیکن رمضان کی آمد کی وجہ سے اور دیگر مصروفیات کی بنا پر یہ سلسلہ روکنا پڑا تھا آج موقع ملا ہے تو اسی کے تعلق سے آج ہماری ان اللہ گفتگو ہوگی اور جیسے جیسے موقع ملتا رہے گا ان شاء اللہ ان نشانیوں کو تکمیل تک ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے کیونکہ چھوٹی نشانیاں ہم نے بیان کر دی ہیں بڑی نشانیوں میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور بڑی نشانیوں میں دوسری جو بڑی نشانی ہے عیسیٰ علیہ السلام ان کا مضول اس پر ایک درس ہمارا ہو چکا ہے آج ہم اسی کے تعلق سے دوسرا درس لے کر کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور جیسے جیسے ہمیں موقع ملے گا ان شاء اللہ باقی جو بڑی نشانیاں ہیں ان کو آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے حستے عیسیٰ علیہ صلام کے نزول کا وصف بھی صحیح حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا ہے اور ان کا نظول امام مہدی علیہ السلام کے دور خلافت میں ہوگا دمشق کی عمومی جامع مسجد کے مشرقی مشرق میں سفید مینارے پر صلاح فجر کے وقت ہوگا نزول کے وقت ان کے سر سے پانی کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکتے نظر آ رہے ہوں گے ورس اور زعفران خوشبو میں ان کے کپڑے رنگے ہوں گے وہ امام مہدی کی امامت میں سلاد ادا کریں گے اور چالیس سال تک دنیا میں رہیں گے اور اس کی دلیل اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے دجال کے تعلق سے جو حدیث نواز بن سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمبی حدیث جو اس سے پہلے آپ کے سامنے ہم بیان کر چکے ہیں اس میں ہفتے مہدی علیہ السلام ہفتے عیسی علیہ السلام کے نزول کا ذکر اور عصف بھی موجود ہے اب آپ سمجھیے کہ کس قدر الحمد تفصیل کے ساتھ ساری باتیں حدیثوں کے اندر بیان کر دی گئی ہیں کوئی چیز نہیں چھوڑی گئی ہے اور اسلام کی خوبیوں میں سے ایک عظیم خوبی ہے کہ تمام باتیں تفصیل کے ساتھ الحمد بیان کر دی گئی ہیں وہ تمام باتیں جن کی امت کو ضرورت ہے دین اسلام پر کاربند رہنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ تمام چیزیں تفصیل کے ساتھ احادیث مبارکہ میں صحیح حدیثوں کے اندر بیان کر دی گئی ہیں. آئیے اس تعلق سے جو محلِ شاہد ہے حدیث کا جو ٹکڑا ہے اس کو ہم آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پیش کرتے ہیں سیدنا نواز بن سلمان رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام دمشر کی مشرقی جانب سفید منارے کے پاس دو زفران سے لگے ہوئے دو کپڑوں میں ملبوس دو فرشتوں کے پروں پر اپنی ہتھیلیاں رکھے ہوئے اتریں گے جب اپنے سر کو جھکائیں گے تو سر سے قطرے گریں گے اور اس کو اوپر اٹھائیں گے تو سر سے چاندی جیسے دانے دار موتی گریں گے اور اس سے مراد آپ جو ہے گرنے والے پانی یا پسینے کی خوبصورتی کو بیان کرنا ہے تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ہفتے السلام دمشق کی عموی جامع مسجد کے مشرق میں سفید مینارے پر سلاط فجر کے وقت ان کا نظور ہوگا ہنستے اوس بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا عیسائی ابن مریم سفید مینارے کے پاس دمشق کی مشرقی جانب اتریں گے ایسے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کے گروہ ہمیشہ حق پر لڑتا رہے گا اور روز قیامت تک غالب رہے گا اور پھر آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اتریں گے تو ان کا امیر کہے گا آئیے ہمیں نماز پڑھائیے وہ کہیں گے نہیں تم میں سے بعض بعض پر امیر ہیں اللہ تعالی کی طرف سے اس امت کی تعظیم اور تقریم ہے تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حفظ عیسیٰ علیہ السلام دمش کی جامع مسجد میں اوپر ان کا نزول ہوگا اور یہ دمشق جو ہے یہ سیریا کے اندر واقع ہے فی پہلے اسے ملک شام کے علاقہ کہا جاتا تھا اور اب وہ اردن کے اندر اردن کے اندر سیریا نہیں بلکہ اردن کے اندر یہ جامع مسجد جو ہے ابھی بھی موجود ہے اور وہاں پر یہ مسجد قائم ہے تو حدیثوں سے معلوم ہوا کہ ہفتے عیسیٰ علیہ صلاۃ السلام کا نزول ہوگا اور ان کے نزول کے جو حکمت علماء نے بیان کی ہے ان میں سے ایک بڑی حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ عد و نشارہ کا جو احم و گمان ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خطر کر دیا ہے یا ان کو سولی دے دی ہے ان کے اس اسم و گمان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا دوبارہ دنیا میں نظول ہوگا دوسری حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کا نزول یہ عد و نشارہ کے عقیدے کو باطل کرنے کے لیے ہوگا وہی ان کے تعلق صلام کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ قتل کیے گئے اور نہ انہیں سولی پر لٹکایا گیا بلکہ اللہ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے اس عقیدے کی ثبات اور تصدیق کے لیے بھی ان کا نزول ہوگا یہ بھی ایک حقوق بیان کی گئی بہت ساری اس کی حکمتیں ہو سکتی ہیں اللہ تعالی حکیم و خبیر ہے اس کے ہر عمل اور فعل کے اندر حکمت ہوتی ہے چاہے ہمیں ان حکمتوں کا علم ہو یا نہ ہو لیکن یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین حکیم و خبیر ہے اور اس کے ہر عمل اور فعل کے اندر حکمت ہے کچھ حکمتیں ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہیں اور بہت ساری حکمتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں. لیکن ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کے ہر عمل کے اندر ہر فعل کے اندر خیر ہے بھلائی ہے اور حکمت ہے تیسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ان کے ان کا جو نزول ہوگا ان کے موت کے قریب ہونے کی وجہ سے ہوگا تاکہ انہیں بھی زمین میں دفن کیا جا سکے کیونکہ مٹی سے پیدا ہونے والی مخلوق کو دنیا میں فات پانا ہے اور دنیا ہی میں زمین ہی میں ان کو دفن کرنا ہے جیسا کہ اللہ رب العالمین کے ارشاد ہے منہا خلقناکم ہم نے تم کو اسی مٹی سے پیدا کیا وہ فی ہاں اور اسی مٹی کے اندر ہم تمہیں لوٹا دیں گے وہ منہا مخرج کم تارتن اور پھر دوبارہ تمہیں اسی مٹی سے اٹھائیں گے دوبارہ انہیں قیامت کا جب وقوع ہوگا اور اصرافی علیہ السلام دوبارہ سر پھونکیں گے تو سارے انسان اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی بشر ہیں انسانوں میں سے لہذا ان کی طبعی موت ہوگی اور موت کے بعد انہیں زمین کے اندر دفن کیا جائے گا تو یہ بھی ایک حکمت بیان کی جاتی ہے چوتھی حکمت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ نصارہ کی تقزیم کے لیے ان کا نزول ہوگا اسی لیے وہ سلیب توڑیں گے خنزیر کو, کو خطر کریں گے اور جزیہ بھی ختم کر دیں گے ایسے ہی پانچویں حکمت علما نے یہ بیان کی ہے عیسیٰ علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہیں جیسا کہ اللہ کے سسول کا فرمان ہے میں دنیا اور آخرت دونوں میں عیسیٰ علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہوں سی بخاری اسی خصوصیت کی بنا پر ان کا نزول ہوگا اسی ہمارے نبی اور حسط عیصی علیہ السلام کے درمیان کوئی دوسرا نبی نہیں ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حسیہ عیصع علیہ السلام کے درمیان تقریباً 6 صدیوں کا فاصلہ ہے چھ صدیوں کا فاصلہ اور ہمارے نبی اور ان کے درمیان حستی عیصی علیہ السلام کے درمیان کوئی دوسرا نبی نہیں ہے تو آپ ہیں کہ میں سب سے زیادہ ان کے قریب ہوئے سے بخاری کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کیے اور بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں کہ جن کی بنا پر حستی عیصی علیہ السلام کا ہوگا چاہے ہمیں حکمت سمجھ میں آئے نہ آئے قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں لہذا ہمارا ایمان ہے عقیدہ ہے کامل ایمان کہ حسیہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا دنیا کے اندر اور قیامت سے پہلے وہ نازل ہوں گے اور دجال کو خطر کریں گے مہدی علیہ السلام کے زمانے میں ان کا نزول ہوگا چالیس سال تک دنیا کے اندر رہیں گے عدال انصاب قائم کریں گے اور طریقے سے ہنستے امام مہدی کی امامت میں وہ نماز ادا کریں گے ابو حراز علامہ روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نشاد ہے میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے وہ آسمان سے اتریں گے جب تم انہیں دیکھنا تو پہچان لینا ان کا قد متوسط ہوگا رنگ سرخ, سرخ اور سفیدی کے درمیان ہوگا وہ زرد رنگ کے دو کپڑے دیب تن کیے ہوں گے ان کے سر سے محسوس ہوگا کہ ابھی پانی ٹپکنے والا ہے حالانکہ وہ تر نہ ہوں گے لوگوں سے جہاد کریں گے جزیہ ختم کر دیں گے جزیا ختم کر دیں گے کیونکہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کے دور میں اسلام کے علاوہ سارے دھیان مٹا دے گا ابھی دنیا میں بہت سارے دین ہیں لیکن ان کے دور میں صرف ایک دین رہے گا دین اسلام اور وہ سارے کے سارے دین اسلام پر مضبوطی کے ساتھ کاربند ہوں گے اور سب کے سب ایمان اور عقیدے میں اسی پر ہوں گے جو صحابہ کا تابعین کا طبین کا صلب صارحین کا عقیدہ تھا یعنی yani کوئی شیر کرنے والا نہیں ہوگا کوئی اور منحج پر عمل کرنے والا نہیں ہوگا سب کے سب ایک دین ایک عقیدہ اور ایک منحج پر ہوں گے آج آپ دیکھے دنیا کے اندر بہت سارے مسلمان ہیں الگ الگ ناموں سے جانے جاتے ہیں کوئی رافظی اور بریلوی دیوبندی یا اس طریقے سے خارجی اور بہت سارے آپ دیکھیں گے عقیدہ اور منہج کے لوگ دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں اس زمانے میں علیہ اسلام کے زمانے میں صرف ایک عقیدہ ایک منہج ہوگا سب صحابہ صلاب صالین کے دین اور عقیدے پر ہوں گے اس لیے جو آج امتیازات ہیں جو الگ الگ نام ہیں سب ختم ہو جائیں گے اور یہ جو نام ہے وہ صرف پہچان کے لیے جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم سلفی ہیں اہل حدیث ہیں تو یہ پہچان اور امتیاز کے لیے باقی اور جو لوگ ہیں باطل دین اور باطل عقیدے اور منہج پر کفر اور شرک پر صلب صالحین اور صحابہ کے عقیدہ اور منہج پر نہیں ہے ان سے امتیاز کے لیے ہے یہ اس زمانے میں اسلام کے زمانے میں چونکہ سارے لوگوں کا عقیدہ اور منہج یہ ہوگا لہٰذا اس کی ضرورت نہیں رہے گی جیسے صحابہ کے زمانے میں اس کی ضرورت نہیں تھی اس کی ضرورت نہیں صحابہ کے زمانے میں مکہ میں آپ دیکھیے صرف صحابہ اور وہاں مہاجرین اور انصار کی کوئی تمیز نہیں تھی یا کوئی اصلاح نہیں تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر کے مدینہ پہنچے تو یہاں پر انصار اور مہاجرین کی اصلاح آئی یہ جو اصطلاح ہے یہ پہچان کے لیے آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنائے ہم مسلمان ہیں کیوں ہم آپ کو دیوبندی کہیں کیوں اہل حدیث کہیں کیوں بریلوی کہیں کیوں فلاں کہیں میرے بھائی ان کی یہ سوچ باطل ہے یہ جو حدیث ہم کہتے ہیں یہ پہچان کے لیے ہے کیونکہ اسلام کی عمارت میں تو سب داخل ہیں. دیوبندی بھی اور بریلوی بھی اور سارے لوگ کہتے ہیں حتیٰ کی رافضی بھی کہتا ہے حتیٰ کی خارجی بھی کہتا ہے حتیٰ کی جو بہرا ہیں اور جو اسماعیلیہ اور آگاہ خانی ہیں جو باتری فرقے سے ہیں وہ سارے کے سارے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو تمیز کیسے ہوگی کہ آپ حق پر ہیں اور فلا حق پر نہیں ہے اس کی تمیز کے لیے ہم کہتے ہیں ہم سلفی اور حدیث اور یہ کوئی اس کے لیے نہیں ہے یہ بلکہ اللہ کے سر کے زمانے سے جو منحج اور جو عقیدہ چلا آ رہا اسی پر کار بند ہے اس لیے اہل حدیث اور سلفی کہا جاتا یہ تمید اور پہچان کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ اسلام کے زمانے میں چونکہ سارے اہل حدیث ہوں گے سارے سلفی ہوں گے سب عقیدہ اور ایمان اور منہج میں سلب سارین کے عقید اور منہج پر ہوں گے لہذا اس کی ضرورت ہی نہیں رہے گی اور جب ضرورت نہیں رہے گی تو اصلاح ختم ہو جائے گی آج ضرورت ہے اس لیے ہم کہتے ہیں جب ضرورت نہیں رہے گی تو اصلاح ختم ہو جائے گی ضرورت کی بنیاد پر ہے یہ یہ ضرورت کی بنیاد پر ہے اور یہ جو اہل حدیث اور سلفی کہا جاتا ہے یہ اور دیگر جو مناج کے لوگ ہیں اس کی اس, اس طریقے پر نہیں ہے یہ کیونکہ یہ تو سلسلہ وہی چلا آ جو آستے نبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے جی ہاں لہذا یہ جو اصطلاح ہے یہ آج کے ضرورت ہے اس لیے کہا جاتا ہے اس عیسیٰ اسلام کے زمانے میں سب ختم ہو جائے گا پھر فرماتے ہیں عمل صلی اللہ علیہ وسلم وہ کانتا جال کو بھی قتل کر دیں گے وہ چالیس سال تک دنیا میں رہیں گے پھر ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کی جنازے کی نماز پڑھیں گے جابر عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے اثر کو فرماتے ہوئے سنا ہے میری امت کے ایک گروہ ہمیشہ حق کے لیے لڑتا رہے گا ہمیشہ اللہ کسرو کے, کے زمانے سے اور قیامت تک رہے گا اور یہ گروہ کون سا ہے یہی اہل حدیث اور سرفی گروہ ہے وہ گروہ قیامت تک غائب رہے گا کس لحاظ سے حجت اور دلیل اور برہان کے لحاظ سے ان کی عدد کم ہو سکتی ہے اور کم ہے لیکن وہ دلائل کے لحاظ سے سب پرخالر ہے جب عیسیٰ اسلام نازل ہوں گے تو مسلمانوں کا امیر کہے گا تشریف لائیں اور ہمیں سلاد پڑھائیں وہ جواب میں فرمائیں گے نہیں تم لوگ خود ہی آپس میں ایک دوسرے کے امام ہو یہ اس امت کے لیے اللہ کی طرف سے عطا کردہ اعجاز ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے وہ اپنے دور خلافت میں اور حدیث پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں وہ اپنے دور خلافت میں شریعت محمدیہ کے مطابق فیصلے کریں گے وہ کسی تقلیدی مذہب کے پابند نہیں ہوں گے جیسا کہ بعض لوگوں نے انہیں اپنے تقلیدی مذہب سے جوڑنے کی مضمون سائی کی ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمارے مسلک کے مطابق فیصلے کریں گے غلط ہے یہ یہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق فیصلے کریں گے صحیح حدیث کے مطابق فیصلے کریں گے قرآن کے مطابق فیصلے کریں گے وہ کسی تقلیدی مذاہب کے پابند نہیں ہوں گے کیونکہ تقلیدی مذاہب کا وجود بعد میں ہوا ہے کتاب اللہ اور سنت رسول پہلے سے ہے نبی کے زمانے سے ہے اور اس کتاب اللہ اور سنت رسول پر صلب ص کے فہم اور کے مطابق جو چلنے والی جماعت ہے وہ اللہ کے سر کے زمانے صحابہ سے ہے اور اس پر چلنے والی جماعت جو آج دنیا کے اندر قائم ہے وہ سلفی اور اہل حدیث ہے اس لیے میں کھل کر کے بات کرتا ہوں ہمارے یہاں لاگ لپیٹ نہیں ہے میں سیدھے کان پکڑتا ہوں پیچھے سے کان پکڑنے کی نہ مجھے عادت ہے اور نہ میں لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا حق ہے حق واضح ہے حرک حق پھر کے پھر گمراہی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچتا اس لیے کوئی لاگ لپیٹ نہیں ہمارے درس میں ہماری دعوت کے اندر کھل کر کے وضاحت کے ساتھ سرحد کے ساتھ سلفیت اور اہل حدیثیت کی طرف ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں جی وہ کسی تقریبی مذہب کے پابند نہیں ہوں گے اور نہ ہی عیشاء علیہ اسلام کی شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے اور نہ ہی کوئی نئی شریعت دنیا کے اندر لے کر کے آئیں گے نبی کی شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے وہ اپنی شریعت کے مطابق بھی فیصلے نہیں کریں گے کیونکہ ان کی شریعت جو تھی وہ صرف بنو اسرائیل کے لیے تھی بنو اسرائیل کے لیے تھی اور ان کی شریعت ختم ہو گئی ہمارے نبی کی شریعت نے ان کی شریعت کو ختم کر دیا جب ان کے پاس آسمانی شریعت تھی وہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے تو آج اگر کوئی گروہ اور کوئی مسلک یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے مسلک کے مطابق فیصلہ کریں گے تو آپ سوچیے کہ اس کی بات کتنی دور کی بات ہوگی جب وہ اپنی شریعت کے مطابق جو آسمان سے نازل ہوئی تھی اس کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے نبی کی شریعت کے پابند ہوں گے تو ہم یہ کہیں کہ ہمارے تقلیدی مذہب اور مسلح کے مطابق فیصلہ کریں گے یہ انتہائی گھناؤنی حرکت ہے اور یہ غلط بات کہی گئی ہے ان کے دور میں مال کی خوب فراوانی ہوگی بارشیں خوب ہوں گی زمین خوب پھول پودے اگائے گی دلوں کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی آئینے کی طرح صاف و شفاف ہو جائیں گے حسد اور بدھ کا خاتمہ ہو جائے گا ابو حرض اللہ علیہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ اللہ کی قسم ابن مریم اتریں گے حکومت کریں گے دنیا مدب الصاف قائم کریں گے سلیب کو توڑ دیں گے خلزیر کو قطر کریں گے جزیا نہیں لیں گے اور جوان اٹھنی چھوڑ دی جائے گی اس سے محنت کا کام نہیں لیا جائے گا لوگوں کے دلوں سے کینہ بگھ اور حسد ختم ہو جائے گا وہ لوگوں کو مال لینے کے لیے بلائیں گے لیکن لینے والا کوئی نہیں ہوگا صحیح مسلم کی حدیثی ہے بغض اور حسد سب ختم ہو جائے گا اور سارے باطل، راستے اور منہج بھی ختم ہو جائیں گے جیسا کہ سے پہلے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا سب کا دل ایک جیسا ہوگا کوئی حسد اور کینہ اور بغض نہیں ہوگا جو آج ہے دلوں کے اندر دوریاں حسد اور بغض اور کینہ اور کپٹ وہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی اور آج جو بہت سارے اسلام کے نام پر لوگ اپنی دکان کھولے ہوئے ہیں اور دکان بنا کر کے رکھے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو سب کہتے حق پر رہیں اور اسلام کے دعوے دار ہیں وہ سارے امتیازات ختم ہو جائیں گے وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی ایک عقیدہ ایک منہج سب کا رہے گا اور وہ سب کا سب وہی سرب صحیح اور صحابہ کے عقیدے اور منحج پر سارے لوگ ہوں گے اور یہ اس وقت جو سارے فرقے ہیں وہ سارے فرقے وہ سارے مسالے ختم ہو جائیں گے وہ حج کرنے بھی جائیں گے صحیح مسلم میں ابو اللہ, اللہ, اللہ علیہ روایت ہے اللہ کے ارشاد ہے اس جات کی قسم جس کے ہاتھ میری جان ہے عیشا علیہ السلام روحا کی گھاٹی سے حج یا عمرہ یا دونوں یعنی حج کران کا احرام باندھیں گے تو حج کرنے کے لیے بھی جائیں گے عیشا علیہ السلاۃ والسلام جیسا کہ حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے اور صحیح مسلم کی روایت ہے آج اپنی بات یہیں پر ختم کرتے ہیں ان اگلا درس عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو اسلام کا عقیدہ ہے ہم مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے اس کے تعلق سے اختصار کے ساتھ نکات کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسلام کی کیا تعلیمات ہیں حدیث کی تعلیمات کیا ہیں وہ نکات کی شکل میں نمبر ایک نمبر دو نمبر تین اس طریقے سے ہمارے سامنے آ جائیں تاکہ وہ ساری باتیں ہمارے ذہن میں اذبر رہیں اور اگر کوئی شخص حسطۂ اسلام کے بارے میں کوئی بری بات پیش کرے برا منہج یا برا عقیدہ پیش کرے بری بات پیش کرے تو اس کے جواب دینے کے لیے ہمارے سامنے وہ خلاصے کی شکل میں ہمارے سامنے وہ بات رہے اس لیے انشاءاللہ آئندہ جو ہم درس دیں گے اس میں اختصار کے ساتھ اسلام کی جو تعلیمات ہیں نکات کی شکل میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ حربل ہمیں عقید سلف پر قائم رکھے ہمیں عقید سلف ان کے منہج پر قائم و دائم رکھے ہر طرح کی بدعت و خرافات سے شرک سے اور نافرمانیوں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھ امیر و جدا اکم اللہ, اللہ خیر و صلی اللہ علیہ محمد و علیہ و صاحب وجدہ اکم اللہ خیر وسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ